اعوذ باللہ من وللہ يسجد من فی طوعا والآصال اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے اور ناخوشی سے اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں قل من رب السماوات وللأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے کہہ دیجئے اللہ اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئے ہیں پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو, ہو گئی ہے کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے نہایت غالب ام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 اس اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلے پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا اور ان, ان دیہاتوں میں سے اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نہل آیت نمبر اڑتالیس کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ آجزی کرتے ہیں اس سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے کسی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے بیمار کرے غنی کر دے یا فقیر بنا دے زندگی دے یا موت سے ہمکنار کرے ان تکوینی احکام میں کسی کافر کو بھی مجالے انکار نہیں پھر یہاں تو پیغمبر کی زبان سے اقرار ہے لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرقین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا پھر یعنی جب تمہیں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کرب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت بلا شرکت غیر مالک ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے پھر یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح موحد اور مشرق برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ محد کا دل توحید کی بصیرت سے معمور ہے جبکہ مشرق اس سے محروم ہے محد کی آنکھیں ہیں وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرق کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا اس لیے وہ اندھا ہے اسی طرح جیسے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے ایک اللہ کا پجاری جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے اور ایک مشرق جو جہالت و توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے پھر یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی شبہ کا شکار ہو گئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے پھر بقدری ہے اپنے اندازے کے مطابق کا مطلب ہے نالے یعنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کے لیے جتنا پانی مقدر تھا اتنا اس نے لے لیا یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے بارش کے نزول سے تشویش دی ہے اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ اس لیے کہ وادیوں مطلب نالوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے پھر اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور جو مزمحل ہو جاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑا لے جاتی ہیں کفر مراد ہے جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا ختم ہو جانے والا ہے پھر یہ دوسری مثال ہے کہ تامبے پیتل سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتا ہے پھر یعنی حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہوتا جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ مزمحل اور ختم ہو جاتا ہے پھر یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کے ہی کی طرح ہے پھر یعنی پانی اور سونا چاندی تامبہ پیتل وغیرہ یا باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتے اور فیض یاب ہوتے ہیں اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے پھر یعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرمائی اور اسی طرح سورہ بکرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرمائی اسی طرح سورہ نور آیت نمبر انتالیس اور 40 میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائیں تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیر ابن کثیر فإن الله تعالى فرماتئن للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لنا في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مثل ان کے ساتھ اور بھی تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقینا جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے والذين يصلون ما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے घबराते हैं الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار اور <تصفيق> اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگہ گزر چکا ہے پھر کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ منوق من ش الحساب الضیبہ بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 6536 مطلب جس سے حساب میں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا وہ عذاب سے دوچار ہو کر ہی رہے گا کا آئینہ دار ہوگا اسی لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں استفام انکار کے لیے ہے یعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے پھر یعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے رنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے پھر یہ ان اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکام عوامر نواہی ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں یا وہ عہد ہے جو عہد ستو جو عہد الستو کہلاتا ہے جس کی تفصیل سورہ آراف آیت نمبر 172 کے حاشے میں گزر چکی ہے پھر اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں پھر یعنی رشتوں اور رحموں کو توڑنے نہیں ہیں یعنی رشتوں اور رحموں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلا رحمی کرتے ہیں پھر اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں یہ صبر کی ایک قسم ہے تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں یہ دوسری قسم ہے اللہ کی اطاعت میں لذتوں اور مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے یہ صبر کی تیسری قسم ہے اہل دانش تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں پھر ان کی حدود مواقع خشو و خزو اور اعتدال ارکان کے ساتھ نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے پھر یعنی جہاں جہاں اور جب جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اپنوں اور بیگانوں میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں پھر یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں یا در درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا فعبل التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم سوره حمیم سجدہ ایت نمبر 34 برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ پھر یعنی جو ان اعلی اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے ان کے لئے آقبت کا گھر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم مَن وَمَن صَلَحَ مِن آبائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُنُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوئے اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم تم فن الدار اور کہیں گے تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے في الارض لهم اللعنة لهم ولهم سوء الدار اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں انہی لوگوں کے لئے لانت ہے اور ان کے لئے آخرت کا بہت, بہت برا گھر ہے اللہ یب سطر رزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا في الآخرة الا متاع اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متا ہی تو ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف عدنین کے معنی ہے اقامت یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات پھر یعنی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ تا فرما دے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے فرمایا سور آیت نمبر 21 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ صالح رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں کیونکہ جنت میں داخلہ حسب و نصب کی بنیاد پر نہیں ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوگا من بپا ابھی نصب ہوں حوالے سے ہی مسلم حدیث نمبر 2699 مطلب جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا پھر یہ نیک نیکوں کے بعد بروں کا حشر بیان فرما دیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے پھر جب کافروں اور مشرقوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے تو ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے کہ مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے پھر کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں کیونکہ یہ استدراج ہے مہلت ہے پتہ نہیں کہ کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے پھر حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھیں سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے کان سے پکڑ کر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حکیر ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک حکیر ہے بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2957 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّرْرَبِّهِ ان يضل من يشاء إليه من اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے آمنوا وتطمئن قلوبهم تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے <تصفح> <قول> <nuts> جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے ولو أن قرانا سيره به الجبان او قطعت به الاض او كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا الا لو شاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحم قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف اور اگر بلا شب قران ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین کتا کی جاتی یا اس سے مردے بلوائے جاتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے بلکہ سارا معاملہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے جس سے مشرقوں کے دلوں میں انقباس پیدا ہو جاتا ہے یا اس کی عبادت تلاوت قرآن نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں پھر طوبہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں مثلا خیر حسنا کرامت رشک جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں پھر طوبہ کے مختلف معنی ہیں طوبہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں مثلا خیر حسن کرامت ترشت جنت میں مخصوص درخت مخصوص مقام وغیرہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں پھر جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی اور جس طرح تکزیب کے نتیجے میں وہ قوم عذاب الہی سے دوچار ہوئیں انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے پھر مشرقین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے آپ بسم کا اللہ لکھیں جو ہم جانتے ہیں بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو چوراسی پھر یعنی رحمان ہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر امام ابنی کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے جس طرح کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام سواریوں پر زین ڈالنے اور تیار کرنے کا حکم دیتے اور سواریوں پر زین ڈالنے اور سواریوں پر زین, ڈالنے سواریوں پر زین ڈالے جانے سے قبل ہی ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے بھوانۂ صحیح البخاری حدیث نمبر 3417 یہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسے نازل ہوئی ہوتی کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بلوا دیے جاتے تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقف ہے موجزوں پر نہیں اسی لیے فرمایا سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں پھر یعنی قیامت واقع ہو جائے یہ اہل اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے